وحور اور بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی اور اللہ کے ان مقرب بندوں کو بڑی بڑی کشادہ اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ملیں گی جو سی پی میں بند موتیوں کے مانند بے داغ اور سفید ہوں گی اور یہ حوریں انہیں ان نیک اعمال کے سبب ملیں گی جو دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر کرتے رہے تھے اور ان جنتوں میں وہ کوئی غیر مفید گفتگو اور بکواس نہیں سنیں گے وہاں وہ صرف اچھی اور عمدہ باتیں سنیں گے اور ایک دوسرے کو خوشخبری دیں گے کہ اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ہر رنج و عالم اور غم و اندوہ سے سلامتی ہے مفسرین لکھتے ہیں یا دلیل ہے کہ اہل جنت آپس میں بہت ہی پاکیزہ گفتگو کریں گے جس سے آپس میں محظوظ ہوں گے اور کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی ربع الجلال اکرام سے دعا ہے کہ وہ ہم پر بھی رحم فرماتے ہوئے جنت میں داخل کر دے